سیکن کوئی بڑا آواز دے وہ جواب دینا لگتا ہے جا بڑا چھوٹا سب گرس نے آپ کو مانگ لگتا ہے سمجھ آئی ان شاء اللہ عوری گز تو اپنی بولی جی یہ آخر کیا جی یا ہے بہتر لبا ہے کوئی آپ نہیں سمجھتا نہیں آئی اگر کسی دے بن کے بیٹھے گا تو بلاؤ گے دیکھا جیسے اش آخری گل ہے سمجھا واپس کا بول رہے سخت باجی ابھی ماپا واٹا کسی بھی بولیا میرا ہے یا کسی طرح کا بھی دکھایا کسی نے اللہ واسطے معاف کری گل بھی آدت آد بناؤ ایک دوسرے زیادتی کمی جو کچھ کر ہو تو ساری معافی مانگ کے روزانہ سمیا کرو کا... کوئی پتہ نہیں اب فوجی شاگرا رمضان پتہ نہیں لگا کوئی پتہ اس واسطے ہر رات یہ سو ایک تو تجدید ایمان کیتا ہر رات سوندیا تجدید <سؤال> تجدید اسلام تجدید ایمان اگر بہتر ہو سکے تو آمن تو بلّہ کما ہو و و صفاتی و تو جمیہ حکامی اقراروں کے لسان و تسلی ایمان مجمل جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ایمان مجمل کل کو گا ایمان, ایمان مجمل سننا ہے میں ایمان مفصل دو سننے میں. دو ایمان تے کو سن ہیں ایمان مجمل مان ہے مجھ مل دکھ مان ہے میں مانتا ہوں اللہ کو تما ہوا بے و صفات ہیں جیسے وہ اپنے اسما و صفات اور شانوں کے ساتھ سبحان آئے قبل تو جمعہ آ اس کے تمام حکموں کو قبول کرتا ہوں زبان سے اقرار کرتا ہوں دل سے تصدیق کرتا ہوں یہ مانا سنانگا کل چھوٹے وڈے سارے سن دیتا نہ آیا لمبا پا کے تو چھتر پھراگا زینج رکھیا جی کیا میں چھوٹے وڈے پامیں کسے کو یاد کرو پامے آپ جتوں مردی یاد کر کے کالی ایمان مجمل سنانا پاما ترجمان کیا ترجمہ اللہ پریمان اللہ تعالیٰ کو میں مانتا ہوں اس کی و صفات کے ساتھ ناوے تین کہہ دیتا اس کی شانوں کے ساتھ اور اس کے تمام حکموں کو قبول کرتا ہوں زبان سے اقرار کرتا ہوں دل میں تصدیق کرتا ہوں اس طرح میں نے سنانا ہے کہ کل انشاءاللہ العزیز اللہ ایک کل میں سنانا ہے ایمان مجمل ایمان مفصل آمن تو بلّا ہے وہ ملا ہی ہی ولبا سے بادل ماؤ یہ سرجما یاد کرنا ہے اللہ کو اللہ کو مانتا ہوں اللہ تعالی کو مانتا ہوں اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی کو مانتا ہوں اللہ تعالی کے فرشتوں کو مانتا ہوں اس کے رسولوں کو مانتا ہوں اس کی کتابوں کو مانتا ہوں اس کے رسولوں کو مانتا ہوں تقدیر کو مانتا ہوں ہاں یوم آخر کو مانتا ہوں اس کی تقدیر کو مانتا ہوں چاہے وہ اچھی اچھی بری آخر کی بجائے یعنی خیر و شر کہہ جائے اس کی خیر و شر کی تقدیر کو مانتا ہوں ایر و شر کی تقدیر کو مانتا ہوں کیا آپ اللہ تعالیٰ کی طرفوں ہوں سارے ادھروں باس بادل موت مرنے کے بعد کوئی حاجت نہیں ہے اس کی صرف تم اتنا کہہ دو باقی سب چھوڑ دو جو اصل ایمان ہے نا ایمان مفصل وہ صرف وہ صرف ول جاؤ میں لا کر تک ہے اگلا ایسا نہیں ہے کہ دیر میں رکھنا لکھا ہوا چاہے ہوتا ہے لیکن غلط ہے ہی نہیں ہے صرف اتنا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مسلمان کرنا ہے تو حصے کریں گے. اگلا ایسا جو ہے وہ ایمان کے لیے شرط نہیں ہے ایمان کے لیے یہ ضروری ہے. ایمان اسی, اسی کو کہتے ہیں بس ان چیزوں کو ماننے کو ایمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ماننا اس کے فرشتوں کو ماننا اس کی کتابوں کو ماننا اس کے ربیع رسولوں کو ماننا اس کے جمے آخروں کو مان کو ماننا اللہ تعالیٰ کو ماننا اس کے دیکھوں کو ماننا اس کی کتابوں کو ماننا اس کے رسول نبی کو ماننا جو ادھر ہم نے کہا تھا اس کے تمام آتاب کو قبول کرتا ہوں وہ کتابوں کے ماننے میں کتنی چیزیں ہیں اللہ حضرلہ شاہ اس کے فرشتے اس کی کتابیں اس کے نبی رسول سمجھے آ رہے ہیں اور یہاں پر بل کے اور تبدیلی کرو آمد کو بلّا ہے وہ ملاقت ہی ملاقت و کوتو میں کی بجائے کیا لفظ بدلنا ہے کیوں کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہر رسول نبی ہوتا ہے تو جب رسول کہیں گے تو نبی نہیں آئیں گے جب نبی کہیں گے رسول سارے آ جائیں گے یہ جو رسول ہی ہے یہ امام صاحب تختانی میر سجد شریف گرجانی اور او حضرات جو نبی اور رسول کے درمیان نسبت تصاوی کی قرار دیتے ہیں اور برابر قرار دیتے ہیں دونوں کو مسلاب کے صد کے اعتبار سے ان کے نزدیک تو یہ صحیح ہوگا لیکن جو حضرات عموم خصوص اللہ کی نسبت بناتے ہیں ان کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے یہ پتا نہیں کس نے لکھ دیا جی ارے ایسے چل رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ تب اور دوسری آگے خا... میں نے قدر خیری بل قدرے کھہ رہی وہ شنی اس کو گرا دیا کیونکہ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے اور تقدیر کا جو ممکن ہے اس کو کافر نہیں کہتے جیسے محتاجرا ہے محتضلا تقدیر قدری جو ہیں قدری تقدیر کا منکر ہیں ان کو آپ بہت کافر نہیں کہتے وہ مسلمان ہے گمراہ مسلمان ہے تو اگر ہم اس کو ایمان میں رکھتے ہیں یہ ایمان مفصل ہے اگر ایمان میں رکھتے ہیں تو پھر اس کے سابق مطلب یہ ہوگا کہ وہ سارے کافر ہیں جو نہیں مانتے کیونکہ ان کے پاس ایمان ہی پہ نہیں ہوگا جب کہ وہ کاپر نہیں ہے تو ہمارے عقیدے کے خلاف بات لکھتی ہوئی ہے یہاں سے اس کو میں نے اڑا دیا آگے جو ہے ولپات باد الماؤ اب مرنے کے بعد اٹھنے کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں اس وجہ سے ولی جاؤ میں لا کر آ گئے سمجھ نہیں آ رہی لیکن اگر اس کو رکھا جائے اب میرے ذہن میں آ رہا ہے اگر اس کو رکھا جائے اس وجہ سے کہ فلاسفہ کے رتھ کے لیے کہ فلاسفہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں جو میں آفر ہوگا مگر بانس جسمانی نہیں ہوگا مرنے کے بعد اٹھنے کا کام نہیں ہوگا بلکہ روح اٹھے دکھ رہے جسم نہیں اٹھیں گے اور ان کے رتھ کے لیے اور وہ کافر ہے جو اس بات کو ان کے وہ کافر ہے لہذا و قدر خیر ہی و شرحی کو نکال کر اس کی جگہ رکھ لو واس بادل مار سمجھ آ گئی یہ ایمان ہے جو ہے اس کی تفصیل ہو گئی اور اس کی اصلاح ہو گئی یہ طرح چل رہا تھا اس طرح ہی نہیں کیا کہنا آج کی بات محب محب وَمَّي محب وَمَّي الاخر وَمَّي وَمَّي الاخر ہے اور سے بادل بہت جو ہے یہ بھی یہ لفظ وہ کمی پوری نہیں کرتا کیونکہ باس روحانی کے وہ قائل ہیں باس جسمانی کے نہیں اور یہاں پر باس روحانی جسمانی کی تمیز نہیں ہے تو یہاں پر ہونا چاہیے وہ باصل اجسام بادل موبا میں بادل موجود سمجھ لگی مولیاں آج تک ان سیدھا نہیں جیتا چلن ڈیا جی میں چلن ڈال اعتراض سے کرو بال لاجواب دو اعتراض باس بادل موت کا ذکر کیوں ہے پچھلے یوم الاخر آخر ہے یوم الاخر ہونا ہی ہے کیا مدد ہے یہ ہوئی مرنے تو بعد اٹھنا ہونا ہے مرنے تو بعد اٹھنا سلاح چکا ہے تو وہ درخت قادر کھہ رہی و شر رہی تقدیر جہی ہے وہ اگر ایمانیات داخل کر دو تو پھر چاہیے بہت اگر قادری لوگ تقدیر کافر ہونے چاہیے کو کافر کیونکہ ان کے پاس تو ایمان پھر نہیں ہوگا اور یہاں پر ان چیزوں کا ذکر کرنا مقصود ہے جن کو ایک کو بھی نہ مانے کافر ہو جائے ایمان کے لیے ان سب کو ماننا ضروری ہے اور کافر ہونے کے لیے ایک کا منکر بھی کافی ہے ایک کا उतरा मरे तू भी सुन लिया मरे पर अखर रख दे में जहल कटिया कितनी चीजें आप चे, चे, یوں میں آخر جب کہتے ہیں اس کے اندر مرنے کے بعد اٹھنا جسموں کے ساتھ اٹھنا حساب کتاب جنت دلت سارا اس میں آ جاتا ہے تو اصل چیزیں پانچ ہیں مروئے پانچ ہیں کیڑے کیڑے اللہ اللہ اللہ جل شانوی ذرا خراب ہے جہل کٹے تینوں کوئی تمیز نہیں ہو غافل تین کوئی تمیز نہیں کی میں سنی کیلے پہ گوڑے موڈے مار ہاتھ بن کے بہو تینوں پتا لگے کہ میں دین سنی ہاں دون دس کی آخیا میں کوئی تینوں یاد ہے یہ پڑھ رہے ناصر صاحب تعے کو یوم الاخر ما ماسل اجسام اگر ما باسل اجسام لگا دو پھر کم آسان ہو جائے بس بولو مرے بابا سے انسان دا مطلب جس جسم اٹھنا جسم جی اللہ رکھے نے بنا نے اس طرح اٹھان پھر اس مالک نے ساری کائنات دا حساب لینا قیامت دا دن ہونا ہے حساب کتاب ہونا ہے جنتیا جنت لبنی ہے دودھیاں دولت لبنی ہوں سم لگی جی तीसरा एक टोला होना है जरा न जनती नौसकी मकामे आरापी आराफ एक तीसरा मकान समझ नहीं आ रही जन्नत है ना उ जंतिया दौसखिया जंतियां वेखे तो आखिर हाय वे होवे काश इधर जोगे होंगे दौसखियां वेख गए आखण के शुक्र है राबा उधर तुम जाए पता नहीं वह किड़े हो سانو، سانو اللہ تعالی دوزخ تو بچا کے نہ وہ آر آف سے سا... آر آف کیا ٹو ایٹی بین چنگا آر آف سے منگ سکتے صرف سان سرف ٹو ایٹی بین چکے تو دو دوزخ نہیں دہ دو جنت بھی نہیں دن دا ٹوئے جنگل اصل وہی خوش ہو جا کے ٹھیک دو دخ نہ بکھاوے وہ بلا نہ بکھاوے ہوں کی میں آپ یہ اے پنچیزاں اے ان کو ماننا ایمان ہے ایمان ان پانچوں کو ماننا ہے اگر ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا کا تو کافر ہوگا یا کہ میں جب ہم نے کسی کافر کو مسلمان کرنا ہے تو انہی پانچ کا ذکر کر کے کہنا ہے ان کو کہ میں ان کو صحیح مانتا ہوں سچ مانتا ہوں برحق مانتا ہوں جو ان کو نہ مانے ان میں سے کسی ایک کو نہ مانے میں اس کو کافر غیر مسلم سمجھتا ہوں کہ انہوں ایک کماوا دے باقی جڑا کفر وہ موٹا ہونا کہ کر میں فلانے جڑا کفر مسئلہ عیسائیے انہوں آخان گے عیسائیے تو تعبہ کر جی اودی ہوں آخان گے جو, جو تو بہت آ پڑھ بھائی مسلمان ہو جائے آئی ہاں استعمال